اس طرح عصر میں ہو تو ہاں عصر میں البتہ دوبارہ سنت تو ہی نہیں سنت تو پہلے ہے تو پہلے پڑھ لیں نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا تو, تو پھر جو ہے اگر نہیں پڑھے تو وہ سنت میں شامل ہو جائے گا اس میں شامل کرو پھر فرض دوبارہ پڑھو اگر پڑھ لے تو نواخلات میں شامل کریں اس طرح تو نواحل راتبہ میں شامل کریں وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے عام نواحل میں آپ شامل کریں اور اپنے فرض کو دوبارہ پڑھیں وہ افضل کا آسن الوجو بہترین صورتِ کہا کیونکہ وہ شاذ فرما دیں کیونکہ لانا اکثر المثن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 اب سہ سیدا کے فرماتے ہیں باقی بات جو ہیں اس کے بعد جو ہے شہز فرماتے ہیں ہاں جی یہ جو سرداؤ تو آپ نے پڑھ لیا دو سرزہ اس کے علاوہ کے علاوہ جو ہے کے دو سجدوں کے علاوہ وکان ہے وراء علاوہ سزتہ کے دو سازوں کے علاوہ سزتہ دو سرزے اور بھی ہیں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 سزے میں جانا ہے اور پھر سزے میں جو بھی تسبیح تمنی اپنے ماحولات کی دعائیں کر کے پھر سار اٹھانا ہے اللہ عبر پڑھتے ہوئے سار اٹھا کر سلام پھیرنا ہے تشدد نہیں پڑھنا ہے سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلام علیہ علیہ واد اللہ وعلیہ تو والا اور اس سرجۂ تلاوت کے لیے جس میں کیا والا لا نیت تو اس میں نیت ہے وہ تقبیر اللہ عبر پڑھنا ہے تو نیت میں نے آپ کو بتا دے واجب عجیب کی نیت ہے سنت کے الگ اللہ ابر پڑھنا ہے ورف اور ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے